بسم اللہ, الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. رب سبحان اللہ. رب ولا تو اصر و تم بلخیر حبیب ہی محمد و صحاب ہی وبارک وسلم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر اللہ تعالی کی مدد توفیق سے کلام کرنا چاہیں گے اس موضوع کا عنوان ہے چمن زمان کی تحریروں کا رتن شردھ سے پہلے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ناچیر نے شہادتوں سے اور اس کی تحریروں کے مطالعہ سے اس کے متعلق جو نظریہ اور فیصلہ قائم کیا ہے وہ پیش کروں گا وہ نظریہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صاحب نفسے مارا ہے اس کے پاس اگر نفس لوامہ ہوتا تو اپنی تحریروں میں اپنے بیان میں اپنے عمل میں وہ ہرگز تعصب اور اعناد کو جگہ نہ دیتا اللہ صاحب نفسے امارا ہونے کے ساتھ ظالم ہے نا حق بیانی سے کام لیتا ہے اور دیدہ دانستہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی تحریروں سے پتا چلتا ہے وہ فنون کو سمجھتا ہے لیکن نفس امبارہ کی اتباع میں جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے میری سمجھ کے مطابق ڈاکٹر اشرف سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے وہ کاش کہ جس طرح وہ فنون کو سمجھتا اسی طرح اپنے نفس کی شرارت کو بھی سمجھ لیتا مگر کیا کریں نفس کی شرارتوں کو سمجھنا بغیر صوفیاء کرام کی صحبت اور سنگت کے یہ دولت حاصل نہیں ہوتی اسی وجہ سے امام ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے الحدیقہ ندیا کے اندر اور دیگر کتب میں کہ جو شخص جو مفتی جو عالم صوفیاء کرام کی صحبت سنگت تربیت نہ پائے اور نفس کا تزکیہ نہ کرے وہ فاسق مرتا ہے اس شخص کا بہت بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ موجناچیز کو مولانا مناظر علیہ سنت کاشف اقبال مدنی صاحب نے ستیاانہ میں چاند روز قبل یہ بتایا جب چمن زمان کا ذکر چھڑا کہ یار وہ میری کتابوں کا چور ہے کاشف اقبال مدری صاحب نے کہا میری کتابوں کا چور ہے ایک منادرے میں, میں کتابیں لے گیا میں نے کسی کو پکڑائی اس نے اس کو پکڑا دی واپس گھر لانے کے لیے اس نے کتابیں قبل کر دی میں کافی عرصہ رابطہ کرتا رہا یہ انکار پر مصر رہا لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ کتابیں میرے پاس ہیں لیکن میں کتابیں واپس نہیں کرتا تم پیسے لے لو ملاقاشی کبال مدری صاحب آیات بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے یہ بات سنائی اس سے پتا چلتا ہے کہ ناچیر نے جو اس کی تحریروں سے اس کے متعلق نظریہ قائم کیا وہ بالکل درست ہے حضرت صاحب نفس امارا ام ہیں اسی وجہ سے حضرت کو نفس امبارا نے اتنا اندھا کیا کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کسی چیز کا خیال نہیں کیا اور اتنا بڑے مناظر بندے کی کتابیں اور مسکین آدمی ہیں وہ ان کی کتابیں خبر کر دی نہ ان بچاروں کی مسکینی کا لحاظ کیا نہ اپنی عزت کا لحاظ کیا اور نہ قبر اشر کا لحاظ کیا تو اگر ان کو سارے قل کتب کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا اگر وہ اس پر اعتراض کریں کہ یہ کام میں نے ایک مرتبہ کیا ہے تو سارے قل کتب جو ہے صفت لازمہ میرے لیے کیسے بنا دی تم نے تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ حضرت کی جس تحریر کا رد آج کی مجلس میں ناسیر نے پیش کرنا ہے اس تحریر کا عنوان ہے جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس تحریر کے آٹھ اور نو صفحے پر حضرت نے ڈاکٹر کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم خطا کار اور خاطی کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے جبکہ منطق کے کے کے مطابق جس سے خطا سرزد ہوئی اس کو خطا کار اور خاطی کہنا بالکل درست ہے کیوں کہ یہ بنے گا متلقہ عامہ اور متلقہ عامہ میں صدق کے لئے کافی ہوتا ہے فی احد دلازمین نسبت کا سبوت وہ یہاں پر موجود ہے بلکہ آگے اس پر مزید اضافہ یہ کرتا ہے کہ جو فارابی ہے اس کے مذہب کے مطابق تو امکان کافی ہے فیلیت بھی شرط نہیں ہے تو امکان اب ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ فیلیت اور امکان دونوں کے مطابق تو تم پر ضروری بنتا ہے کہ تم خطا کار اور کھاتی کا لفظ استعمال کرو کیوں نہیں کرتے تو ان کی بات کو لیتے ہوئے ان کے منہ مبارک سے ناچیر عرض کرتا ہے کہ آپ نے اگرچہ ایک مرتبہ یہ کام کیا ہے لیکن کیونکہ مطلق عامہ تو صحیح ہے نا فی عادل ازمین تو صحیح ہے نا تو آپ کو سارے کلکتب کہنا اور آپ کا لقب ڈالنا بالکل درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر الزام دے رہے ہیں فرابی کے مذہب کے ساتھ تو فرابی کے مذہب کے ساتھ آپ پر بھی الزام آئے گا کہ آپ سے جتنا افعال بد ممکن ہیں ان کی نسبت آپ کی طرف فرابی کے مذہب کے مطابق بالکل درست ہے دا دا. کیونکہ فیل تو آپ کے نزدیک شرط نہیں ہے فرابی کا الزام اگر ڈاکٹر پہ آ سکتا ہے تو فرابی کا الزام جو ہے وہ آپ پر کیوں نہیں آ سکتا دا دا. دوستو یہ چوری والی جو بات میں نے کی ہے اس کے کرم اور کتراب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے صدق کے لیے الحمدللہ للہ ناچیز کی پینتیس سالہ زندگی علم دین کی خدمت میں اور کتب کی خدمت میں گزری ہے بڑے بڑے کتب خانوں کے ساتھ اور اہل کتب کے ساتھ رابطہ رہا ہے آج تک ناچیز پر ایک آنے کی ایک ٹگے کی کوئی بندہ خیال ثابت نہیں کر سکتا لیکن اس لیکن اس شخص نے مجھے اپنی تحریر میں کذاب کہہ کر لانت اللہ علی القاضبین کہتا رہا ہے مجھے اس کے جواب کے لیے اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے دعوے کے سوا کچھ نہیں تھا اللہ تعالی نے اتفاق سے کاشف اقبال مدنی صاحب کی بات دے دی یہ صاف بتا رہی ہے کہ حضرت جھوٹ کے پرانے عادی ہیں اور قذاب مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ الٹی سمجھ جو ہے نا وہ حضرت کو مبارک ہو اور جو مفتیان کرام ہوتے ہیں شاید ان کے ظام میں ایسے ہی کرتے ہیں اب میرے بھائی میری سمجھ کے مطابق حضرت سارے کل کتب ہیں عالم ہیں مگر ظالم ہیں میں عالم بھی ان کو مانتا ہوں اور ظالم بھی مانتا ہوں میرے دوستو اس کے بعد موضوع کی طرف آتے ہیں اس کی دو تحریریں ہیں تو میں اس کے تحریروں کے رد کے سلسلے میں دو قسطیں بناؤں گا ایک قسط آج ہے یہ جان خیر البراء تحریر سے متعلق ہے اور دوسری قسط انشاءاللہ شاء اللہ وہ محفوظہ عن الخط جو اس کی کتاب ہے اس کے رد کے متعلق ہوگی دو قسطیں انشاء اللہ اس کے رد کی لگانا چاہتا ہوں کیوں کہ مسئلہ خطا میں یہ ذرا سب سے زیادہ سب سے زیادہ گرم جوش نظر آتا ہے اور اپنے الفاظ میں بہت بڑا مدعی حق اور مدعی علم بنتا ہے تو ناچیز نے ضروری سمجھا کہ اس کے ایسے تمام دعووں کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جاتی خصوصاً خدا میں علم کے سامنے دوستو اس تحریر کے اندر جانِ خیر الورا تحریر کے اندر پہلے صفحے پہ اس نے ڈاکٹر کے جملے پر جو لکھا وہ یہ ہے ڈاکٹر کے اوپر بات لکھی ہے اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں یہ بات لکھنے کے بعد کہتا ہے سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ جوش خطابت اپنی جگہ لیکن اگر سنی کہلانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خان بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر کا ٹکڑا بھی محفوظ نہ ہوگا تو پھر کہاں کی سنیت اور کہاں کی محبت اس کے متعلق ناچیز نے جو لفظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں تمہارے ذام باطل میں ورنہ آگے عبارت معذوف کر دی کیونکہ جس طرح کا وہ سط جس سطح کا وہ بندہ ہے ناچیر کلام اسی سطح کرنا چاہتا ہے لیکن عوام کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ سنی کہلانے والے ان کی زبان سے اگر رسول اللہ کا خان محفوظ نہیں ہوگا تو کہاں کی محبت کہاں کی سنیت مقصد یہ ہے کہ اگر مذہب اہل سنت و جماعت جو ہمارے علما مشاہد کے پاس محفوظ ہے اگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تیر اندازی اور حملہ ہے خانواد رسول کی عزت پر تو یہ صرف اور صرف قائل کا ذہم باطل ہی ہو سکتا ہے ورنہ ایسی بات جو مذہب حق اہل سنت کے آئمہ کرام کی ہو اس میں ہرگز ہرگز خان ودہ رسول صلی اللہ... خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت بلکہ حضور کے سچے ادام پر حملہ ممکن بھی نہیں وہ سدقی سدق ہوتا ہے اہل سنت کا مذہب صدق ہی صدق ہے ادب ہی ادب ہے ادب وہی ہے جو ہمارے ائمہ کرام نے لکھا سے آگے کو اگر ادب میں بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ادب کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوستو اس طرح کی نصیحت آمیز باتیں اس نے بہت کی ہیں جس میں ادب سکھانا ادب پڑھانا ادب والا بننا ایسے ایسی نصیحتیں وہ کر رہا ہے لیکن کاش کہ ایسی نصیحتوں پر وہ خود عمل پیرا ہو جاتا اب میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا وہ لکھ رہا ہے ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا چلتے ایک صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا ان کی ضد رہی کہ ایسے ایسے الفاظ ہم کی کشان میں بولے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے اکابر نے شرع کی روح سے ان الفاظ پر گرفت فرمائی اور اہل علم اب بھی ان کے مقابل کھڑے ہیں بڑوں کا ادب اہل سنت قطر امتیاز رہا ہے آپ ترجمہ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے اعلی حضرت رحمہ اللہ پہلی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن کیا ہو آپ سے قبل بھی تراجم ہوئے لیکن اہل محبت نے ضرورت محسوس کی کہ چونکہ ترجمہ پڑھنے والا شخص عالم نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوتا ہے لہذا کوئی ادب و محبت سے لبریز ترجمہ ہو جو سنی مزاج کی بقا کا ذریعہ بنے یہ اس کا پیرا ختم ہوتا ہے اس میں بھی جو کچھ ہے وہ پہلے پہرے سے ملتا جلتا بھی ہی ہے کچھ اضافے کے ساتھ لیکن بات کو سمجھنا ذرا میرے دوستو میں نے یہاں جو لکھا ہے جن الفاظ کا استعمال صحیح ہونا ہمارے مذہب میں وقت ضرورت ضروری ہے وقت ضرورت ان کے استعمال کرنے میں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں مقام ضرورت تین ہیں جو علماء نے لکھے ہیں تعلیم جب تو کو سمجھانا پڑھانا مقصود ہو دوسرا رد یعنی مذاہب باطلہ کا تیسرا سیاق نصف جس طرح حدیث قرآن آیا اس کو ظاہر بات ہے اس طرح چلانا تو پڑے گا اس کو تو حرام ہے تبدیل کرنا یہ تین مقامات ہیں بعد کے اندر تعویل بتانا وہ ایک اور بات ہے یا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ رسول کی شان کے مطابق ہے کما علی کو شان ہی کماج کو ہی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا بعد کی بات ہے لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تین مقامات پر تین ضرورتوں کے تحت تین ضرورتوں کے تحت جو پران و حدیث میں اور علماء کی نصوص میں آتا ہے اس کو ذکر کرنا اس کو خلاف ادب کہنا خود گستاخی ہے اللہ، سبحان اللہ، چمن زمان کے پاس علماء کرام کے ایسے مسئلے پر جو عبارات ہیں نسوس ہیں کلام ہیں وہ اس کے سامنے ہیں مجھے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے جانتا ہے اس بات کو ہمارے عیمہ کرام نے ضرورت کے مقام میں یعنی تعلیم رد اور سیا کے نس تینوں مقام میں جس کو یہ سمجھ رہا ہے گستاخی انہوں نے اس کا ارتقاب کیا ہوا ہے تو اس ظالم شخص کے نظریے کے مطابق اس ظالمانہ نصیحت کے مطابق وہ ائمۂ کرام جو ہے ان پر کیا فتویٰ لگے گا وہ تو گستاخ بن گئے مثلا سیدنا امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اکبر میں امب علیہم الصلاۃ والتسلیم تسلیم کے متعلق صاف لکھا ہوا ہے قد کانت منہم ذلاہ تم و خطایا کیا کہے گا یہ گستاخی ہے امام صاحب گستاخ ہیں امام صاحب کے ماننے والے سب گستاخ مرتدین ہیں اور گستاخ بھی ہم بیا کے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو تو تمیز کرنی چاہیے ہمارے علماء تو خود کہہ رہا ہے اور تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جب عوام کے سامنے بات ہو اور سیا کے قصہ وغیرہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ ہو یعنی شرح میں کلام ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ بے ادبی کا گستاخی کا جو پہلو اور بہم ہے وہ اضالا دور ہو جاتا ہے اگر ایسا شرح اور کلام ساتھ میں نہ ہو جیسا ترجمے میں ہوتا ہے تو وہاں پر تو ایسا کیا جاتا ہے وہ ایک ضرورت ہے اور وہاں پر ہی ہمارا جھگڑا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ان تینوں ضرورتوں کے علاوہ عوام کے سامنے جن بد مذہبوں کی طرف اس نے اشارہ کیا ان کی طرح بلا ضرورت ایسے الفاظ ادا کرتے رہنا کہ جن سے عوام الناس کا ذہن خراب ہو سکتا ہو وہ جائز نہیں ارے ضرورتوں کے تحت جبکہ بیان ہی افہام و تفہیم کے لیے ہو رہا ہے اور ایک پورا موضوع باندھا جاتا ہے اس موضوع کے اندر پھر تمام کچھ سمجھایا جاتا ہے ہاں جی اور تمام اوہام اور خطرات جو ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے ہاں جی تحفظات جو ہے وہ قرائن سے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ایسے مقام کو ایسے مقام کو گستاخی قرار دینا ایسے مقام میں اس طرح کے کلام کو گستاخی قرار دینا یہ بہت بڑے ائمہ کرام بزرگان دین اور خدا رسول کے گستاخ کا ہی کام ہو سکتا ہے یہ کسی بادب کا کام نہیں ہو سکتا عجیب بات ہے دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت اس کے بعد اس کی مزید قلعی کھولتے ہوئے میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں آپ پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی یہ نصیحت کر رہا ہے یا کوئی اور مقصد لے کر یہ اپنا ابال نکال رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دیکھیں آگے یہ لکھتا ہے اگلا پیرا الغرض اہل سنت کے تمام تر معاملات میں ادب کی جھلک دکھائی دیتی ہے رافضی یا نیم رافری طبقہ مخصوص صحابہ اور بالخصور ابو عاوی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنی بد باتنی کا اظہار کرتا ہے تو اہل سنت وہاں بھی دامن ادب و محبت تھام کر رکھتے ہیں اور اگر ناسبی یا ناسبی مزاج لوگ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اپنے خوب سے باتنی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اہل سنت دامن ادب اور محبت کو مزید مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اب میرے دوستوں کو ذرا دیکھنا اس پیرے پر غور کرنا اس نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تمام معاملات میں ادب کی ادب ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے خصوصاً مخصوص صحابہ کے متعلق پھر نام لے کر کہتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ خصوصاً ادب کا لحاظ کرتے ہیں اور کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں بولتے یہ وہ کہہ رہا ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں اس کا اس یہ پیرا اپنے ذہن میں رکھنا اس پر جو نا چیز نے لکھا ہے وہ کیا ہے لیکن اس کے برخلاف تیرے خاص ساتھی یار غار یعنی یعنی حنیف قریشی حنیف قریشی اس نے سیدنا معاویہ کے لیے کیا زبان استعمال کی تو میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں وہ وہ شخص ہے جس نے پتہ نہیں کتنے مقام پر سیدنا معاویہ کے کی اتنا بڑی گستاخیاں کی کہ خود اس شخص کو کرونے کے عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت وہ تمام گستاخیاں ان کی فلم چل گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ میں نے گستاخیاں کی ہیں وہ اس کا کلپ اور ریکارڈنگ محفوظ ہے اس نے توبہ کی کرونے کے عذاب کی وجہ سے اور یہ کہا کہ اگر میں نے اللہ اگر میں نے معاوی... سیدنا معاویہ کے متعلق یا کسی اور کے متعلق گستاخی کی ہے اللہ مجھے معاف کر دے ہے کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے حضرت کو حضرت کو گستاخیاں یاد آ گئی ساری میں پوچھتا ہوں تیرا وہ یار غار ہے تیرے یار غار ہونے پر نشانی یہ ہے کہ تو نے اسی تحریر کے صفحہ نمبر تیئیس پر مفتی محمد حنیف قریشی لکھا اور پھر کہہ رہا ہے اس کا ذکر خیر کرنے کے بعد کہ اس نے اس مسئلے کی طرف انہوں نے میری توجہ ہاں جی مبزول کرائی اور توجہ دلائی ستائز پہ پھر لکھتا ہے یہ تیرے یار غار ہونے کی دلیل ہے میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح اتنا باد اب شخص اتنے گستاخ کو اپنا دوست اور یار غار کیسے بنا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے تجھے پتہ نہیں ممکن نہیں ہم غیر ہیں اور دور رہتے ہیں وہ تیری بغل میں رہتا ہے تیرا علاقے کا ہے تو بھی پوٹھواری ہے وہ بھی پوٹوباری ہے اسی تحریر میں تو نے لکھا ہے میں پوٹوباری ہوں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تو نے اس کے خلاف ایک فتوا کیا ایک جملہ بھی نہیں استعمال کیا کیا وجہ ہے معلوم ہوا تو صحیح نف سے امبارہ کا مالک ہے تو عالم ظالم ہے تیری زبان پہ کچھ اور ہے تیرے دل میں کچھ اور ہے تیرے عمل میں کچھ اور ہے تیری قلم میں کچھ اور ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میرے دوستو اس بندے کی حقیقت حال تو ہم پر روشن ہو گیا سب لوگوں پر اگر یہ صحابہ کا کادب کرنے والا ہوتا تو حضرت سیدنا معاویہ کے اور دیگر صحابہ کرام کے اتنے بڑے گستاخ بندے کو جو ایک رفظی پیر کا مرید ہے جی اس کو کبھی اپنا دوست نہ بناتا اس کو کبھی اپنی تحریروں میں جگہ نہ دیتا عزت کے کلمات کے ساتھ اس کے خلاف ضرور ایک فتویٰ جاری کرتا اگر اس نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے یہ کرتوت یہ نصیحتیں یہ در حقیقت ابال نکالنے کے لیے ہیں کسی کے خلاف یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ حنیف قریشی نے یہاں تک حضرت معاویہ کی گستاخی کی کہ لوگ زمانہ جہلیت کے نام رکھتے ہیں معاویہ کا مانا تو بھونکتا کتا ہے یہ اس کا کلب محفوظ ہے جو صاحب حضرت معاویہ کو بھونکتا کتے تک نعوذ باللہ کہہ رہا ہے بھونک رہا ہے بھونک رہا ہے ظالم آج کل لوگ اپنی لاٹیاں کٹے سے نہ رکھنا شروع کر دیتے جہریت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے بڑے بندے کا نام ہو۔ جہلیت کے ناموں کو یہاں اترائے مت کروانے حضرت ایک نائن سمانہ کتا تو بڑے فخر نام رکھتے ہیں میں اسم با حضرت معذ اللہ لوگ معاویہ نام رکھتے ہیں دور جہلیت کے نام رکھتے ہیں معاویہ کا معنی تو بھاؤتا کتا ہے اب بتائیے اتنا بڑی گستاخی حضرت سیدنا معاویہ کی اس بندے کو شرم نہیں آئی کمینے کو کہ حضرت معاویہ کا یہی نام مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف پر آتا رہا حضور علیہ اللہ السلام نے تو دور جاہلیت کے نام کہہ کر بھونکتا کتا مانا کر کے حضرت معاویہ کو کچھ نہیں فرمایا ایسی باتیں آپ علیہ السلام کے مو شریف سے صادر نہیں ہوگی جو شارع ہیں انہوں نے تو ایسا نہیں کیا لیکن اس کی گستاخی اور ضرورت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا خلید لفظ سیدنا معاویہ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور پھر یہ اس کو اپنا یار غار اور دوست بنا رہا ہے جی یہ ستائیس صفحے پر تو اس نے اس کے متعلق لکھا ہے مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے توجہ دلائی پچ جزا اللہ تعالی احسن الجا ادھر یہ کچھ کہہ رہا ہے دوسروں کو نصیحتیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے میرے بھائی کہ اس نصیحتوں ایسی نصیحتوں سے اس کا مقصد کیا ہے ادب سکھانا نہیں ہے اپنے دشمنی حسد توبال نکالنا مقصود ہے اس کے بعد اس نے صفحہ نمبر تین پہ کہا فیروز اللغات میں ہے خطا کے معنی قصور گناہ جرم تقصیر غلطی صاحب بھول چوک تو ان میں سے کون سے ایسے معنی ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے علوب شان کے مناسب ہیں اس پر میں نے لکھا ہے بھول چوک صاحب جن کو آگے چل کر تو خود کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک کے متعلق یہ لاب استعمال کرنا چاہیے اس صحیح ہے تو بھول چوک صاحب جو ہے آگے تو جا کر تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں گا چڑھ رہا ہے دوسروں پر غصہ کس چیز کا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ عوام جن کی غالب بکثریت خطا اور خطا اشتحادی کے مابین فرق ہی نہیں جانتی ان کے سامنے خطا بول کر خالص علمی مفہوم کیسے مراد ہو سکتا ہے ناسیر نے لکھا تیری نسبت اچھے ہیں کیونکہ سادہ ہیں حاسد اور منافق نہیں میں <تصفح> ایمان سے کہتا ہوں ڈاکٹر کے بیان کو اچھالنے والے ملا ہیں عوام نہیں ہیں خدا بندہ یہ تیرے ساتھ اتل بندے جائیں کہ سلطانی بھی آئی جا ہے درویشی بھی آئی جا ہے یہ ایسے درویش ہزار مکار جو ہیں انہوں نے یہ فساد ڈالا ہوا ہے عوام الناس ایسے کام نہیں کرتے یہ فطر آباز فتر بناتے ہیں پھر صفحہ نمبر تین پہ لکھتا ہے کہ دو چار مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا میری خطا سے خطا اجتہادی مراد تھی تو کہتا ہے جب مطلق پہلے استعمال ہو گیا تو دو چار مہینے بعد یہ جو تقیید ہے کیا فائدہ دے گی میں اس سے پوچھتا ہوں تیرے نزدیک اگر سیاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو بتا امام اعظم پر کیا فتویٰ جاری ہوگا جب فرما رہے ہیں قد کانت میں ہم صلاح و ختوہ کوئی تقید نہیں ہے تیرا بیڑا گرک ہو جائے سیاق سب سے بڑے ایک خرینا اور دلیل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس جن لوگوں نے ایسا طویل کلام جس کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں انہوں نے شروع سے آخر تک سنا ہو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں اور جو اندر سے چھوٹی ٹوٹی پھوٹی بات سنتے ہیں وہی وہ فتنا بناتے ہیں جو تمہارے جیسے ہوتے ہیں Allah. سیاق جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے تم اتنا بڑے جاہل ہو تم نے اس بات کا انکار کیا کہ خطا اشتہادی وہاں پر ہو سکے ای تو خطا اشتہادی نہیں ہو سکتی کوئی تو, کیوں نہیں ہو سکتی بتا تو صحیح مطلق بھی ہو تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ جب مسئلہ چل رہا ہے فدک کا فدک کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بیان کے ذمن میں یہ عبارت پیش کی گئی یہ عبارت سامنے آئی لوگوں کے اب بات کو سمجھنا تو کیا میں پوچھتا ہوں کہ فدق کا مسئلہ وہ شرعی مسئلہ ہے یا کسی کا ذاتی گناہ ہے کوئی ذاتی گناہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر مسئلہ تو جب کسی مسئلے کے متعلق بات ہو رہی ہو اس کے متعلق جہاں خطا کا لفظ بولا جائے گا تو وہاں پر خ... قرینہ بتائے گا کہ اتحادی خطا ہی ہو سکتی ہے جب مجتہدین کے متعلق مجتہدین کے کلام کے متعلق مجتہدین کے فتوے اور... کے متعلق یا اختلاف سے متعلق قطا کا لفظ بولا جائے گا وہ خود مسالے کے متعلق ہونا وہ قرینہ اس بات کا کہ اشتہادی ہی ہو سکتا ہے خطا اور دوسری خطا نہیں ہو سکتی گناہ گناہ کے معنی میں نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ اس وقت یہ اس وقت ممکن ہے جس وقت کے کسی کے ذات کے متعلق حکم دینا مقصود ہو حکم لگانا مقصد ہو مسئلہ مسئلے کے متعلق کلام نہ ہو اس کی ذات کے ایپو سے متعلق کلام ہو رہی ہو پھر جب کہو گے خطا تو وہاں پر گناہ کمانا ہوگا جب اشتحادی مسائل میں خطاق مذکور ہوتی ہے مجتہدین کے اختلافات کو بیان کرنے کے ضمن میں خطا کا لفظ آتا ہے ہر بندہ جانتا ہے تمہارے سوا کہ خطا اشتحادی مراد ہے خیر ایسی باتوں پر ناچیز کو زور دینے کی حاجت اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھانا مقصود ہے میں نے ساری تحریر اس کا رد پیش کرنا ہے اب صفحہ نمبر چار پہ سال تھن لکھ کر نیچے کہتا ہے صدیاں گزر گئیں اہل سنت میں سے کسی شخص کی زبان سے ایسا جملہ صادر نہیں ہوا کہ اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں بعض کم علموں نے اور آگے چل کر جلالی صاحب نے بھی فواتح الرحمت کی عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن اس حوالے سے ان حضرات کا مدعا تو ثابت نہ ہوا البتہ ان کے علم کی قلعی کھل گئی قلعی ضرور کھل گئی اور یوں ہی ان کی سیدہ و اہل بیت کی بابت قلبی بھی کیفیت آشکار ہو گئی میں نے یہاں پر نیچے یہ لکھا بلکہ تیری کلی کھل گئی اور کیونکہ اس نے کہا فواد الرحموت کی عبارت پر آگے چل کر کلام کروں گا تو میں بھی یہاں نہیں کرتا میں بھی وہاں ہی کروں گا انشاء اللہ اس کے آگے چل کر لکھتا ہے لا یجوز امام خرطبی کی عبارت لا احد من صاحب صحاب خاطا ان مقبوع یہ عبارت لکھ کر نصیحت کرتا ہے امام کُرتبی فرماتے ہیں کسی طرح کی خطا اشتحادی کی نسبت بھی صحابہ اور بزرگان دین کی طرف نہیں کرنی چاہیے جائز نہیں ہے اس پر ناچید نے لکھا ہے امام کرتبی کا سابق کلام لاحق کے خلاف ہے ملاحظہ ہو مولانا مفتی نذیر احمد صاحب نے ناچیر کو یہاں پر خبردار کیا کہ اس کلام سے پہلے امام قرطبی کا وہ کلام جس کو وہ حوالہ بنا کر پیش کر رہا ہے تفصیر قرتبی الجام الحکام القرآن سورہ خجرات آیت نمبر نو کے تحت آیت نمبر نو کے تحت دسواں مسئلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں لا یجز لاحد من صحابت خطاخم بھی تو مولانا نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے یہ صفحہ نمبر دو سو گیارہ ہے تار دار القطب العلمیہ کا جو متبوہ نسخہ ہے دو سو نو پہ آپ نے لکھا ہے فتح کرمسلمین و صابت الدینل ردی اللہ تعالیٰ کان امام ان ون کل خارا جہل علماء مسلمین کے ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے اور دلیل دین سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور ان کے خلاف خروج فرمانے والے سب باغی تھے تو میں پوچھتا ہوں حضرت جی یہ پہلی بارت نہیں پڑی تھی ادھر تو ادھر تو آپ فرما رہے ہیں خطاء اتحادی کی نسبت جائز نہیں ہے ادھر تو باغی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی وہی امام پورت ہیں تو یاد میں اب سوال کروں گا کہ یہ امام پورتبی کے کلام کا آپس کا تعارض ہے اب اس تعارض کو تم اٹھا, تم نے اٹھانا ہے جی کیوں اس وجہ سے کہ تم نے ہی امام خرطبی کے کلام کا دروازہ کھولا تو تمہارے کلام سے وہ دروازہ بند ہو گیا اب تم نے پھر کھولنا ہے اب آپ کے شرا کرنی ہے تعارض اٹھانا ہے علم کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے علماء عقائد یہاں پر کیا کیا لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ حضرت زبیر سیدہ عماں عائشہ پاک ان کی طرف کون سے الفاظ کی نسبت کرتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا پیشوا جو ہے عرفان شاہ بشہزی صاحب حضرت نے اپنے حساب کا خطاب میں خود کہا بی بی پاک مولا علی کے مقابلے میں خطا پر تھیں بڑے زور شور سے کہہ رہا ہے اور پھر اب کے بیانات میں پتہ نہیں ہمسایوں سے کہیں متاثر ہو گئے ہیں یا یورپ کی صحبت سے متاثر ہوئے ہیں تو اب فتو چلا دیا کہ جو کہے بی بی پاک عائشہ خطا پر تھیں ایسا وہ کا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ کبھی وہ کسی کو کہتے ہیں افراد اور تفریح یہ اعتدال پہ جاہل بندے اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے جی جنہوں نے جنہوں نے اصول شریعت اور محکمات شرح کو مضبوط نہیں کیا ہوتا وہ کبھی ہمیشہ اعتدال پر نہیں رہ سکتے کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے پھر آگے اس نے اسی چار شفے پہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ت... خطا کی طرف نسبت نہیں کی ایک بار بھی آپ نے خطا کی نسبت نہیں کی میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے علماء نے کی ہے یا نہیں کیا کیا اس کے جواز کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے ثبوت ضروری ہے یا علماء کا کلام بھی کافی ہے اس کے بعد تاجدار گلا رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ملفوظہ تحریا صفح نمبر ایک سو گیارہ سے ایک عبارت پیش کی ہے لہذا بمکتائے مسلحت اسی امر کو ان سب خیال فرمایا کہ فتح کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی اس پر کہتا ہے بتائیے ان سب ان سب کا مقابل خطا آنا چاہیے یا مناسب میں یہ کہوں گا کہ کیا تاجدار گولڑا کی ایک عبارت سامنے رکھ رہے ہو دوسری تصفیہ وغیرہ کی عبارتیں سامنے نہیں رکھنی کیا یہ کہو تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے تعبیر وہ بھی ہو سکتی ہے جب جب دو طرح کی تعبیر آ گئی ہے تو کہہ سکتے ہو یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے عجیب بات سمجھیے گا سنیے بھائی اس کی تاجدار گولڑا کی ایک اور عبارت پیش کر رہا ہے کہتا ہے اور آپ نے تو بڑے زور سے کہا جو کہا اور اب تک وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ذرا پیر صاحب کو بڑے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو یا باہمی منازعت نے ان کے درمیان صورت کشیدگی پیدا کی ہو لیکن واجب اور عصمت تو صرف ملائکہ اور انبیاء ہے نہ صحابہ ہے کرام میں کہتا ہوں حضرت جی خیر تو ہے پیر صاحب کا یہ کلام تو کم از کم چھپا جاتے تمہاری ذلت اور رسوائی کے لیے تو یہی کافی ہے ابھی تو پیچھے نصیحتیں ہو رہی تھیں صحابہ کرام کی طرف قصور اور خطا کی نسبت ہی جائز نہیں ہے تو تاجدار گورڈا کی وہی بارت پیش کر دی جس کے جس میں صحابہ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے قصور کا لفظ بھی اور خطا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے تو شرم نہیں آتی آپ بھی مان جاؤ کہ مقام تعلیم مقام رد اور صحابہ قصہ میں ایسا کلام چلتا ہے اور تاجدار گولڈا دے رہے ہیں پھر تو تمہیں آگ کیوں لگ گئی خیر تو ہے آپ بتائیں ایمان سے بتائیں یہ صفحہ نمبر چھ ہے صفحہ نمبر چھ ہے ایمان سے بتائیں یہ جو نصیحتیں کر رہا ہے وہ دل سے کر رہا ہے یا منافقت ہے بولو بولو بولو اگر دل سے کر رہا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں برس پڑا کم از کم چھپا جاتا چلو جی یہ کیا لفظ ہیں کوئی اجتہادی قصور قصور کا لفظ آیا قصور کا میں پوچھتا ہوں یہ قصور کے لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے یا خطا ظاہر ہوئی اللہ اکبر صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو یا باہمی مناز بولو یہ کیا لفظ استعمال ہو رہے ہیں خدا کا خوف کرو شرم کرو عوام کو عوام کو گمراہ کر کے ان کے جذبات کو مشتعل کرنا ان کو جو ہے غصہ دلا کر ان سے غلط, غلط کام کروانا توہینیں کروانا قتل و وات اور فساد کروانا یہ آسان کام ہے لیکن شرم نہیں آتی آخر اللہ کی بارگاہ تو ہے نا میں دیکھتا ہوں تمہاری تحریریں اب کیسے چلتی ہیں تحریر پہ تحریر بھیجتا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب کی خدمت کسی نے نہیں کی اللہ جس کو علمی خدمت کہتے ہیں یہ میں تیری علمی خدمت کر رہا ہوں اس نے میرے متعلق کہا یار ایک میں نے سنا میں پڑھتا تھا میں نے سنا کہ ہے مولوی وہ کہتا ہے یہ تنظیم المدارس بھی حرام ہے تو میں نے کہا یار دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے تنظیم المدارس حرام ہے بلے بلے امام غزالی ہائے ہائے ہائے ہائے سدخ جا سدے ہیں اب میں بتاؤں گا تو آ میرے سامنے میں تجھے بتاؤں حرام اور حلال میں کیا فرق ہوتے ہیں تم تو وہی ہو نا تم وہی ہو تمہارا تقبہ میں بتاتا ہوں سور کھا لینا اور مکھھی گوشت پہ نہ بیٹھنے دینا کیا بات ہے سامنے سور پڑا ہوا ہے دوست خنزیر کا ہے اس پر مکھھی نہ بیٹھنے دینا کہیں جراثیم پیدا نہ ہو جائے تمہارے تک ہم جانتے ہیں تم لوگوں کو ہمیں چھیڑتے ہو نہ چھیڑے پھر کا پوشوں کو اپنا ٹکر پانی چلا رہا ہے سکھر میں چل رہا ہے چلاؤ ہمیں تو چھیڑتے ہو بتا اس کا جواب دے یہ تاجدار اگوڑا نے کیوں کیا اب پتا تاجدار اگوڑا صحابہ کے گستاخ بنے ہیں تیرے نزدیک کے نئے شرم آنی چاہیے ایسا کلم کرتے ہو جس سے نہ خدا چھوٹے نہ رسول بچیں نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہو نہ ہل بیت کے نہ اماموں کی ایک تمہاری تم رہ جائے باقی سب کچھ ختم ہو جائے اپنی تم کو قائم رکھنے کے لیے سب ایسے ظلم کرتے ہو پھر آگے کہتا ہے پیر صاحب رحم اللہ کی بھارت پیش کرتا ہے حیرت کی بات ہے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں فیصلہ کا نہ ہمیں اختیار نہ ہم اس سلسلے میں مسحول نہ وقت و موقع پر موجود نہ ہمیں زیب پہلی بات یہ ہے ایک ہے ہوتے ہیں ملفوظات ایک ہوتی ہے اپنی تحریر ملفوظات کی حیثیت کمزور ہوتی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیوں ملفوظ کوئی سنتا ہے سننے میں ہزاروں خطائیں لگ جاتی ہیں پتا نہیں کتنے عرصے بعد اس نے لکھا محفوظ کیا کون سے الفاظ ذہن میں رہے کون سے نہ رہے بندہ کیسا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تصفیہ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے ملفوظات اپنی کتاب نہیں ہے ملفوظات کی عبارت کہہ رہی ہے فیصلہ نہیں کر سکتے ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے اور تصفیہ تو ہے ہی تصفیہ تمہیں تمیز نہیں تصفیہ کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں تصفیہ میں فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں ہر مسئلے پر فیصلہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تصفیہ کے اندر بی بی پاک کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناشیر نے ریکارڈ کروا دیا ہے ریکارڈ کروا دیا محفوظ ہے اس کے اندر تو آپ نے یہاں تک لکھ دیا یہاں تک لکھ دیا میں پھر عبارت پیش کر ہی دیتا ہوں یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں یہ فیصلہ کون دے رہا ہے یہ کون فیصلہ دے رہا ہے وہ تمہیں تمیز نہیں ہماری نظر میں ملفوظات اور محققین کی نظر میں ملفوظات ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اور جو کتاب ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تصفیہ کتاب ہے اس میں فیصلہ ہے تم نے ایسی بات کیوں پیش کی کیا تصفیہ تمہیں تصویہ تیرے سامنے تھی وہ کیوں نہیں پیش کی بھالوا جان بوجھ کر ڈنڈی مارتا ہے تو ہاں تیرا نفسہ مارا ہے جو کلام کسی کے خلاف ملتا ہے تجھے چاہے وہ حقیقت میں تیرے ہی خلاف جا رہا ہو تو اندھا ہو کر وہ بھی پیش کر دیتا ہے صفحہ نمبر آٹھ پہ دوسری بات کا عنوان دے کر نیچے لکھتا ہے اگر آپ کا یہ بہان امان کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی سے سرف نظر کر لیا جائے تو پھر حضرت علی کی شان و عظمت کے بیان اور دفاع میں حضرت سیدنا نب واویہ کی بے ادبی بھی برداشت کر لینی چاہیے میں کہوں گا حضرت ابھی آپ نے کی ہے آپ کو پتا ہے کہ قرطبی میں لکھا ہوا ہے باغی آپ کو پتا ہے تو کیوں کیا کر لینی چاہیے یعنی تمہیں آگے کہتا ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے نماز میں خوشبو کا بہانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی نظریہ علم غیب کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و ادمت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی کیا ان کے بہانے بھی مان لیے جائیں میں نے کہا غلط تنظیم ہے مطابقت نہیں یہ تب صحیح ہوتا کہ حضور کی یاد خوشبو میں داخل نہ ہوتی حضور کی یاد خوشبو میں خود داخل ہے تو جو, جو کہہ رہا ہے خوشبو کے منافی ہے اس کی بکواس اظہر میرا شمس ہے پھر ابھی عجیب ظلم کرتا ہے کہ تیری تقریر میں ہے قصور غلطی گناہ کہنے کی اجازت نہیں حالانکہ یہ خطا کے مترادفات ہیں شرم آنی چاہیے اس کو کہاں گیا اس کا علم ہے مجھے تو اس کی فنون دانی پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ فنون دان بھی نہیں لگتا کتنا بڑا ظلم ہے کہ خطا کے مترادفات ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ خطا کے مترادفات ہیں چلو یہی ثابت کر دو میں تیری ساری علمی قابلیت تسلیم کر لوں گا صرف ثابت کر دو کہ یہ خطا کے مترادف ہیں شرم آنی چاہیے خطا کے کئی معنی ہوتے ہیں لغت کے لحاظ سے بات کو سمجھنا پھر نسبت دیکھنی پڑتی ہے تو خطا عام ہے لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے لغت کے لحاظ سے تو اس کے یہ یہ معنی ہیں لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خطا تو عام اس سے اخص ہے وہ تو خاص معنی رکھتا ہے علم کلام کا اگلی بات آ گئی بھائی وہی جو میں پہلے کر چکا ہوں خطا اور کھاتی والی یہ اس نے آٹھ دفعے پر کیا اس کا بیان ہو چکا ہے تاجدار گولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصفیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ تحال علیہا سوال اور باغ فدق پر کلام شریف جو ہے وہ سوال شریف جو ہے بی بی پاک کا اس کے متعلق تاجدار اگولا نے لکھا کہ سیدت النساء کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیا یو سی اللہ فی اولادکم میں خطاب امت کی طرف ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک کا مقصد یہ تھا حالانکہ کلام سے صاف پتہ چل رہا ہے بی بی پاک کا یہ مقصد ہوتا تو ناراض نہ ہوتی مقصد یہ نہیں تھا یہ لام معاقبت والا مانا یہاں پر کہ بی بی پاک نے یہ مسئلہ اٹھایا اور امت کا اس میں یہ فائدہ نکل آیا کہ امت کو معلوم ہو گیا کہ یوسی اللہ فی اولادکم یہ مخصوص ہے عام نہیں یہ ایک فائدہ نکل آیا ہے یہ ترتب کسدن نہیں ہو رہا یہ فائدے کے طور پر ترتب ہے بھائی پتہ نہیں حضرت کہاں سے کہاں جا رہے امت کو اتنا بڑا فیض ملا کوئی شک نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ اسی کو ملا ہو فی اللہ کم آیت جو ہے اس کا معنی مطلب جو ہے امت پر واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے آپ علیہ السلام کے گھرانے شریف سے یہ تمام چیزیں آتی ہیں انہیں در کا ہی فیض ہے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ناراضگی ہجران وغیرہ یہ کچھ جو کچھ ہوا تھا اس کو کس زمرے میں دیکھنا ہے یہ بات ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے متنازع کی وہ متنازفی نہیں ہے بھائیوں ڈاکٹر کی جہالتیں بھی حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی ہیں وہ مسئلہ جو بیان کیا اس میں تو اس نے جہالت نہیں کی لیکن اس مسئلے کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے اس نے بہت بڑے بڑی خطائیں کی ہیں حق یہ ہے اسی وجہ سے ہمارا مقصد ڈاکٹر کا دفاع نہیں ہے ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے بس میرے دوستو اکیس صفحے پہ یہ لکھتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مطلق خطا کے وقوع کا کہا جبکہ یہاں خطا اتحادی کا بیان ہے پھر یعنی اب کلام چل نکلا ہاں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے اس کو بعد میں چھیڑتا ہوں شمس الہ کی عبارت پیش کی تاجدار گولڈا کی یہ <تصفح> ہے شمس الہ تاجدار گولڑا یہ مسئلہ ہے تعبیر خواب کا تعبیر خواب اس میں خطا کا جس کو کہتے ہیں تعبیر تحبیر فلخا تو اس نے کیونکہ بار بار چیلنج کیا کہ ایسے لفظ تو دکھاؤ شمس الدایا سے اس نے عبارت دی اس میں امکان کا ہے لیکن پتہ نہیں جان بوجھ کر اندھا ہوا یا مطالعے کی نظر یہاں نہیں پہنچی ملفوظات مہریا صفحہ نمبر چون ملفوظ نمبر اکاون اس میں آپ کا ملفوظ شریف ہے اور اس کے لیے یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کیونکہ ملفوظ کو وہ حجت مطلقہ سمجھ رہا ہے کیونکہ ملفوظات سے حوالے وہ دے چکا ہے اس میں کاجدار گولڑا فرماتے ہیں یعنی کشف ولی میں تو خطا نہیں ہوتی لیکن اس کی تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے پھر فرماتے ہیں اور خطاف تعبیر اولیاء بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے اور پھر آگے آپ بخاری مسلم سیاح کے حدیث پہ فرما رہے ہیں سال ہدے والی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے روزہ میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے بنا بری مدینہ طیبہ سے اسی قصد سے روانہ ہوئے لیکن جب ہدعمیا میں پہنچے تو کفار مکہ مانے ہوئے آخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل داخلہ داخل تو آپ کو یا معلوم ہوا تھا بس تخلف کیسے واقع ہوا فرمایا مقصود اصلی میں داخل ہو مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے خواہ وہ امسال ہو یا آئندہ سال بس خطاف تعبیر ہے نہ اصل واقع میں اب تعبیر یہ کہہ رہا ہے بی بی پاک کی طرف دکھاؤ تو صحیح دکھا یہ تو امبیا کی طرف اور وقوع کی بات ہو رہی ہے خطاف تعبیر کے وقوع کی بات ہے اور وہ بھی سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے اب بتا تجھے شرم نہیں آتی نے بخاری نہیں پڑی تھی پڑی تھی ملفوظ نہیں پڑے تھے کیوں اگلے کو چیلنج کرتا ہے دکھاؤ کہاں ہے دکھاؤ کہاں ہے نسبت کہاں ہے آئے نسبت یہ نسبت تو مجھے نظر نہیں آتی شرم نہیں آتی اب لگاؤ فتوے کافر ہونے کے گستاخ ہونے کے اب وہ اپنی بناوٹی جو مصنوعی جھوٹی نصیحتیں بنا رکھی ہیں ان کو یہاں چسپاں کرو اور تاجدار گورڈے کو جا کر سمجھاؤ کہ کیا کیا اہل سنت کی عادت ہی توڑ دی عال سنت تو بڑے ادب والے ہوتے ہیں خاک تیرے ادب پر اے ایسا ادب اپنے پاس رکھ جو شریعت کو بھی بےعد بھی بنا دے شرم آنی چاہیے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو نہیں مجھے حد سے نہ بنانا کیا مطلب کہ ایسی باتیں ہمارے میرے متعلق نہ کرنا کہ اس طرح بنا دینا کہ جیسے خدا ہوتا ہے خدا کے ساتھ مجھے نہ ملانا جیسے اس عیساء اسلام والے ملاتے ہیں عیسا اس علیہ اسلام کو مقصد اس کا یہی ہے کہ جو کچھ آئمبا نے اور شریعت نے ان کے لیے استعمال کیا ہے اس کو گستاخی نہیں سمجھنا میرے دوستوں اب مسئلہ آ گیا فواد چہر کی عبارت کا فواتح اس میں اس کی موت آئی ایک موت تو ابھی دکھا چکا ہوں تاجدار دار کی بارش سے اب अب... فواتے اور رحموت میں اس کی موت ہے جی اب اس کی میں اب اس کی میں نہوی دھجیاں اڑاؤں گا نہوی دھجیاں ترکیب کرتے ہوئے کیا کیا گل کھلاتا ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے یہاں کہہ رہا ہے یہاں یجوزو ہے یعنی فتفوات الرحموت میں یجوزو ہے اور آپ نے خطا پر تھی کہا میں نے یہاں لکھا کما وا نظر نہیں آیا کما وا کہ وا کہ بازی کا سیکھا ہے شرم نہیں آتی تجھے آپ ذرا دیکھیے گا اللہ اکبر و کبیرہ میں عبارت پڑھتا ہوں سب سے پہلے فوات الرحموت کی ملا امام ملہ بحرال عبد العلی لکھنوی رحمہ اللہ کی فوات الرحموت یہ ہماری درسی کتاب ہے اس کو موتا کہنا چاہیے یہ موت ہے اس کو اعلی حضرت وغیرہ سب حضرات نے پڑھا ہوا سب حضرات جتنے مدرسین ہیں مشائق ہیں اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے اس کو مطالعے میں رکھا ہے آپ پیچھے لکھتے چلے آ رہے ہیں جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں وہ آہل کا کسائر المجتہدین کتنا جہل بندہ ہے یار ایک ایک جملہ ایمان سے اس کے, کے خواصتوں اور اس کی جہالتوں اور اس کے تعصبوں اس کی عمایتوں کو ظاہر کرتا ہے عمایتوں کو اہل آہل کا کسائر المجتہدین اہل بیت جتنے ہیں مولا علی سمیت حسن حسین سمیت یہ بھی باقی مجتہدین کی طرح ہیں خطا اور ثواب کے مسئلے میں اجتہادی مسائل میں خطا اور ثواب کے اندر یہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں نمبر ایک یجوز علحم الخطا فی اجتہادہم ان کے اجتحاد میں خطا جائز ہے اب اسی جائز کو وہ لے رہا ہے کہ ادھر تو یہ ہیں آگے شرم نہیں آتی اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں آگے لکھا ہوا وہ ہوم یوستی بونا و یقت اون اہل بی مشتحدین کی طرح اشتحادی مسائل میں کبھی درست نتیجے, نتیجے تک پہنچتے ہیں اور کبھی یوکت خطا کرتے ہیں اب اس کی اپنی منطق میں استعمال کرتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں تو عالم شحد ہو کا دکھتے ہو پیچھے پچھلے اپنے صفحات میں لکھا یہ قضیہ متلقہ عامہ ہے اس کے صدق کے لیے فیاد لازمینا نسبت کافی ہے نسبت کافی ہے میں پوچھتا ہوں ذرا اپنی منطق کے ورقے نئے کھول کر اس پر ویرا نظر دوڑا یوستی بونا و یوقت یہ مطلق عامہ ہے یا نہیں بس اتنا بتا دیں اور اگر مطلق متلقامہ ہے تو بل فیلف یا ازمینہ ثابت ہو گئی خطا اور ایک ایک کی نہیں یہ تو اہل بیت سب کے متعلق بتا رہے ہیں اہل البہد یہ لفظ ہیں مولا علی سمیت حصر حسین سمیت کسائرل المجتہدین دوسرے مجتہدین کی طرح ہیں پھر فرماتے ہیں جو و وہ تو ثواب اور خطا ان کا بالفعل فیلفی عادل ثابت ہو گیا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے قاعدے نہیں چلا سکتے جو اپنے تیرے خلاف جاتے ہوں وہ تو حق کے خلاف ہوتا ہی کیوں ہے ڈیجل کیوں خلاف ہوتا ہے حق کے بتا جب تمہیں معلوم ہے سامنے دیکھ رہا ہے کیوں مٹی ڈال رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں اور اپنی آنکھوں میں है? اور خدا تیری آنکھیں بند کر دے یہ کیا ہے یو سیب ہو نہ وہ یوکت ہو نہ کیا کہہ رہا ہے بتا کیا کہہ رہا ہے یہ کہ سباب کو بھی پہنچتے ہیں وہ اور کتاب کو بھی پہنچتے ہیں قطا بھی کرتے ہیں کبھی یہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں یعنی کیا مطلب کہ معصومیت والا نظریہ باطل ہے بلکہ معصومیت عن الخطا جو ہے یعنی خطا اجتہادی یہ تو انبیاء بیاں علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ مسئلہ اختلافی ہے یہ ہمارے اصول فقہ اور علم کلام والے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو رافضی لوگ جس طرح مانا لیتے ہیں وہ تو کیونکہ ہم بیاہ سے افضل مانتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں طالبیت کو ان کے ریکارڈنگ بہت محفوظ ہیں اور ناسین نے ان کی وضاحت کی ہوئی ہے وہ افضل والہ بھی کہتے ہیں طالبیت کو اور خدا کے برابر بھی کہتے ہیں یا خدا سے بھی اوپر کہتے ہیں ان کے صاحب کلب بھرے ہوئے ہیں کلب محفوظ ہیں اس بات ان کی کتابوں میں بھی دعوے موجود ہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھنا جو شریف بونا وہ نا کی دعوت دے رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ یہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے بارلوم رائے میروں نے لکھا ہے کون سی عبارت ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے نظر کیوں نہیں آتی کہ جان بوجھ کر انتہا بنا ہوا ہے میں تمام دنیا کے تو لبا کو لا کو نہیں تمام دنیا کے طلبا کو میں اس بندے کے مظالم کی طرف متوجہ کرتا ہوں حمایتوں اور دلالتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس, کو اس کے مدرسے میں جا کر اس سے پوچھو نکالو عبارت فوات اور کی عبارت نکالو تم کیسے کہتے ہو کہ خطا کی نسبت ادھر نہیں ہے اگر اس کو طلبا نہ دلیل کرے میں ناک کٹوا دوں گا کیام شرم کرو اس کے بعد کہتا ہے امام کی عمارت ہے وہ خزا یجوز و ذلت بھی جائز ہے درست ذلت کیا ہے لغزش ذلت نہیں کہہ رہا بھائی ذلت کہہ رہا ہے زا کے ساتھ وہ بھی فتح کے ساتھ ذلت نہیں ہے ذلت کس کسی عالبید پر ذلت کیا ہے مومن پر بھی ذلت جائز نہیں ہے ولی اللہ عزت ہو عزت ذلت وہ زال کے ساتھ ہے اور ذال کے کسرہ کے ساتھ ہے یہ زا کے ساتھ ہے اور اس کے فتح کے ساتھ ہے ذلت اس کا مانا ہوتا ہے پھچلن لغزش جیسے ایک آدمی بارش میں چل رہا ہے اب اس کا ارادہ تو پھسلنے کا نہیں ہے نا گرنے کا لیکن تھوڑی سی عدم توجہ اور غفلت سے وہ پھسل جاتا ہے اس کو لغزش کہتے ہیں اس کو ضلعت کہتے ہیں تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے اہل بیت پر مسائل اجتہادیہ میں ضلعت درست ہے جائز ہے یعنی ان کو لغزش ہو سکتی ہے کیا جیسے دوسرے مجتہدین کو ہوتی ہے ان کو بھی ہو سکتی ہے آگے ضلعت کی انہوں نے خود وضاحت فرمائی غلط کی وضاحت میں فرماتے ہیں بھائی ابوقوم فی عامر غیر مناسب مرتباتے ہیں میرے گہر کام کیا ہے کہ شان کے خلاف بغیر ارادے کے شان کے خلاف بغیر ارادے کے ایسا کام جو شان کے خلاف ہو اس کو ارادے کے کر بیٹھنا یہ لگز ہے یہ ضلعت ہے جو شان کے خلاف ہے تو وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو ان کی شان کے یعنی ضلعت کہلاتے ہیں کہ جو ان کی شان کے خلاف ہیں لیکن بغیر سے ان, ان سے شادر ہو گئے ہیں بغیر ارادے کے ان سے شادر ہو گئے ہیں اتیادی طور پر صادر ہو گئے ہیں وہ ضلعت ہے وہ ضلت ہے یہ ان پر جائز بھی ہے ان سے واقع بھی, بھی ہے اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کما واقع یہ کہتا ہے پوری دنیا کی کتابیں دکھاؤ کہاں بھی پاک کی طرف اس بات کی رسمت کی گئی ہے شرم نہیں آتی تمہیں میرا دل ضمیر کہتا ہے ڈاکٹر کو اس مسئلے نے اندر نہیں کروایا اس کو ایجنسیوں نے اندر کروایا ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو ورنہ یہ کون سی بات ہے وہ, اس, وہ یہ حوالے بار بار دیتا رہا کسی نے سنا ہی نہیں کیوں ہے اور کیوں نے سنا ہوئے بھائی بھائی اور بھائی پیٹو ملا اور پیٹو پیر کیوں ظلم کرتے ہو مد رسول سے بھائی بھائی اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کا توا لگاتے ہو بھائی بھائی بھائی بھائی اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کو بدنام کرتے ہو اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے مذہب کو خراب کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں اور عجیب بات ہے آج جس کو تم جرم قرار دے رہے ہو کل یہ سب کچھ تم سے صادر ہوتا رہا جب تم سے صادر ہوتا رہا اس وقت کفر نہیں بنا آج کفر بن گیا شرم نہیں آتی تمہیں تمہارے کلپ دنیا پر محفوظ رہے اب چل رہے ہیں پہلے کلپ بھی آپ والے ملاؤ تو صحیح شرم نہیں آتی تمہیں کما واقع کما واقع من سد النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجران ہا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ ول وا و علیہ و علی وسلم سلم فدک من جہت المیرات و لمبفی فیہ آپ فرماتے ہیں ضلع ذلت کی وہ وقوع ذلت کی مثال دیتے ہوئے مثال دیتے ہوئے جیسا کہ واقع ہوا سید النساء رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا واقع ہوا من ہجرانہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام موقوف فرما دینا یا وقتی طور پر ناراضگی کا اظہار فرمانا یہ جس طرح ان سے ہوا ہے اس میں خلیفہ رسول کا کوئی گناہ نہیں سنا نہیں ہے لیکن بی سے یہ ہوا ہے تو فرما رہے ہیں جس طرح یہ واقع ہوا یہ ہجران واقع ہوا یہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ وہی خطا ہے جس کو پہلے کہہ رہے ہیں یو و بنا یہ وہی خطا اشتحادی ہے یہ وہی اتحادی ذلت ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے بھائیوں اب یہاں پر چمن نے اپنے نہب کے علمی پارے جو کھلائے ہیں دکھائے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں حضرت نے کہا کہ کما کباب واقعہ کی ضمیر کا مرجی کیا ہے وقوعہم کُ احمد میری ناوپ وہ وقوعہم اس کا مرجی بن رہا ہے معنی بن جائے گا کما واقعہ وہ کُم شرم کر وہ پیچھے جو آیا ہے نا وہ یا وہ کُو کی تعریف میں وہ یا وہ کُو امر غیر مناسب المربہ تم کہتا ہے وہ واقعہ کی ضمیر کا مرج وہ ہے تو بڑا امام بنتا ہے تمیز اتنا نہیں ہے تجھے پھر مامستریا بناتا ہے اتنا تمیز نہیں آگے من آ رہا ہے وہ من بیانیہ ماموصولہ کے بعد آتا ہے مامستریا کے بعد نہیں آتا بے وقوف جاہل باقا کی ضمیر کا مرجے اے پتو سرکار باقا کی ضمیر کا مرجے یہ جواب غزل ہے نا جی اتنا غلی زبان استعمال کرتا رہا ہے میرے متعلق یہ کہ لانتے بھیجتا ہے قزاب قزاب کے لفظ بولتا ہے یہ جواب, جواب آن غزل ہے کما واقعہ اب میں بتاتا ہوں نہ ترکیب اس کی کیا ہے ماں موصولہ ہے واقعہ کی ضمیر کا مرجے یہی ماں ہے اس کی طرح جو واقعہ ہوا یہ ترجمہ ہے اس کا بی بی پاک سے کیا واقع ہوا اب ماں میں ابہام تھا اس کو دور کرنے کے لیے علامہ باہر نے فرمایا میں نے ہجرا یعنی بی بی پاک کا چھوڑ دیا یعنی کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ میرے بیا نیا ہے <تصفح> وہ کیا چیز ہے جو واقع ہوئی بی بی پاک سے وہ یہ خلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتی طور پر بشری تقاضے کے مطابق ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ترک کلام فرمایا یہ بی بی پاک سے یہ ہجران جو ہے یہ واقع ہوا یہ وہ استحادی ذلت ہے وہ فرما رہے ہیں اب بتا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہتی ہے है? تجھے چیلنج دیتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے شوق چڑھا ہوا ہے نیٹ پہ آنے کا تجھے شوق چڑھا ہوا ہے قلم دبات اٹھانے کا اور کاغذ سیاہ کرنے کا اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سیاہی تمہاری طرف لوٹ رہی ہے یا کدھر جا رہی ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے وہ بھی تیرے ساتھ کئی لگتے ہیں جنہوں نے تیرا اتفاق کیا ہوا ہے عجیب بات یہ ہے کہ آگے باہر مولا علی مشکل کشا کی اشتہادی خطاؤں کی ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ نے وہ نہیں دیکھی اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ بی بی پاک سید مولا علی کے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے شان میں بڑھ کر ہیں تو خاک تیرے منہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سید اس لیے پڑی تھی نے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بی بی پاک پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی محبت تجھ سے زیادہ ہے لیکن عزت اس کی زیادہ ہے میرے دل میں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ان سے انت احبو میں نہ ہو ولاقہ ہوں سوئیا مین خیر فرمایا محبت تیری زیادہ ہے وہ کیوں بیٹی کی شفقت کے لحاظ سے وہ تبھی محبت ہوتی ہے لیکن عزت اس کی کیوں زیادہ ہے کیونکہ رسول ہمیشہ ہمیشہ دینی نگاہ سے دیکھتا ہے جب دینی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جو دین میں زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت رسول کے دل میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے, اسی وجہ سے مولا علی شی کی بہ نسبت حضرت عثمان کی عزت زیادہ حضرت عثمان کی نسبت حضرت عمر کی عزت زیادہ حضرت عمر کی نسبت صدیقی اکبر کی عزت زیادہ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان اگر میں محمد پر ہے تو صدیقی اکبر کا ہے امن الناس حضور نے فرمایا امن اناس فرمایا کیوں امن الناس فرمایا اسی وجہ سے کہ دین کی का اور سوادت کے اسلامیہ میں صدی کے اکبر کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے اگر کوئی کہے حضرت باول علی نے بچپنے میں اسلام قبول کیا اور پھر حضور کے ساتھ نمازے پڑتے رہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے بچہ ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتی ہے بیوی بی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں سیدہ خدیجت القبرا اس کے بعد اختلاف ہے اور ہمیں صحیح یہ لگتا ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر ہیں اور اگر مولا علی کو مان بھی لیا جائے جس طرح کہ ہمارے دوسرے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے اسلام قبول کیا لیکن میرے دوستو سنو بیوی گھر کے لیے ہوتی ہے بچہ گود کے لیے ہوتا ہے ارے یار جو ہوتا ہے وہ میدان کے لیے ہوتا ہے مولا علی تیر کے میدان میں نہیں اتر سکے ہلور کی مدد کے لیے یہ خدمت صدی کے اکبر نے کی ہے اس وقت بچے ہیں وہ گود کے لیے ہیں بی بی پاک سب سے زیادہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں لیکن صدیق کا درجہ کیوں بلند ہے اس وجہ سے کہ حضور کی خدمت حضور کی امداد بی بی نہیں کر سکی جتنا صدیق کے اوپر رکھتی کی ہے کیوں کہ ہر میدان میں دفاع کرنے والا ہر میدان میں دفاع کرنے والا حضور کی بارگاہ میں ہر, ہر میدان میں نظرانہ پیش کرنے والا وہ صدیق ہے آہ! حضور کو حضور کو مشکلات کا سامنا باہر ہوتا تھا گھر میں نہیں ہوتا تھا اسی لیے تو حضرت مولا علی مشکل کشاہ کو بھی کہنا پڑا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکرو عمر پر بڑھائے گا میں اس کو توحمت لگانے والے کی حد جاری کروں گا یہاں پر جن حضرات نے کہا توازو کر رہے ہیں انہوں نے اتنا نہیں غور کیا کہ حد المفتری کا اضافہ کس لیے ہے توازو تھا تو یہی فرما دیتے کہ اگر کوئی کہے یار غلط کہہ رہا ہے یار میں آج مشکل بندہ اتنا ہی کافی تھا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مفتری کے حد لگاؤں گا اس کا مطلب ہے ان کا یقین ہے کہ یہ تو لگا رہا ہے آوازوں اور اطحام میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی وجہ سے مولا علی نے فرمایا ابو بکر اگر تجھے کچھ ہو گیا قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا یہ صحیح صنعت کے ساتھ امام مولا علی سے ثابت ہیں وہ خوشانتوں تم مولا علی کو بڑھاتے ہو خوشامد کے لیے اور وہ فرماتے ہیں میں اسی کوڑے لگاؤں گا تم خوشامد کر کے چلے جاؤ تم تو سمجھ رہے ہو اپنے گمان باطل کے مطابق ہمیں وہ بخشوائیں گے اور عزت دیں گے کیونکہ ہم ان کی شان ابو بکر عمر سے بڑھا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہ کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آ تو صحیح ہاں تو صحیح میں تیری ڈبری کیسے ٹائٹ کرتا ہوں مولا علی کہتے ہیں آ تو صحیح تری ڈری کیسے تیر کرتا ہوں میں خوش آمتی بے وقوف کسی وجہ سے مصنف عبد الرزاق کا محدث عبد الرزاق پہلے راپسی تھا پہلے راپسی تھا پھر توبہ کی توبہ کرنے کے بعد کہتا ہے میں ابو بکر عمر کو علی سے افضل اس وجہ سے سمجھتا ہوں میں علی سے محبت کرتا ہوں میرا علی جب ابو بکرو عمر کو فضیلت دیتا ہے جب میرا محبوب فضیلت دیتا ہے میں اگر نہیں دوں گا تو محبت میں جھوٹا تھا میں دوں جاؤں گا ایسے بنو ایسے بنو صاحب اور اگر کوئی پوچھے اس کی صنعت صحیح ہے کون سی بڑی کتاب ہے القام ابن آدھی عبد الرضاق کے حالات میں دیکھ لو ویسے تو بیسویں حوالے ہیں لیکن انہوں نے اپنی صنعت کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے اس میں صنعت موجود ہے صنعت صحیح ہے لوہے توڑ ہے مولا علی سے یہ بات ثابت عبد الرزاق محدث سے یہ بات ثابت ہے رابضی ہونے کے بعد جب توبہ کی تو کہنے لگے میں علی کو فضیلت نہیں دے سکتا ابو بکر عمر پر کیوں علی فرماتے ہیں افضل وہ ہیں میرا محبوب جن کو فضیلت دے میں تو فضیلت دوں گا یہ عقل مندی ہے وہ دھوپن نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر تو بھائی یہ دیکھو یہ کتنی مثالیں کتنی نظائر ہیں پیش کیے ہیں اللہ مبارل رحم اللہ نے مولا علی رضی اللہ ہوتا بتا لے صحابہ نے اس بلکہ خود آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ آلوید فرماتے تھے مولا علی فرماتے تھے بھائی ہم سے بھی خطا ہوتی ہے طرح ان سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہو جاتی ہے یہ سب کہتے تھے خیر ہمارا مقصد جو ہے وہ اس وقت حضرت چمن صاحب جو ہیں ان کے چمن کی ویرانی کو ظاہر کرنا ہے आ, आ, आ, تو پھر آگے صفحہ نمبر 23 پہ لکھتا ہے یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا یہی نا کہ مطالبہ فتح کے وقت خطا پر تھی اب آپ یہ فرمائیے کہ جس عبادت کو آپ اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں اس میں مطالبہ فدق کا دکھ رہا ہے یا ہجران کا یہ حنیف قریشی صاحب نے آپ کی توجہ کرا دی اتنے بڑے مسئلے کی طرف تو حضرت تو اچھل کود رہے ہیں بلے بلے بلے گستاخی صاحبہ نے میری توجہ کرا دی ہے جس کو جس کو قرآن عزیز سے صحابہ کی شان سمجھ نہیں آئی جب کرونے کا ڈنڈا چڑھا پھر شان بھی سمجھ آئی اللہ توبہ تو کرتا ہوں عالم اسی کو کہتے ہیں جو عذاب کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے ارے عالم اس کو کہتے ہیں جو دلائل کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے آل شہل لوگ ہمیشہ عذاب, عذاب سے گھبرا،, گھبرا کر رجوع کرتے ہیں علماء جو ہیں وہ عذاب سے گھبرا کر نہیں وہ دلائل سامنے رکھتے ہیں وہ دلائل دیکھ کر حق کی طرف رجوع کرتے ہیں عالم اور جاہل میں یہی جو جتنے فرق ہیں ان میں سے ایک یہ فرق ہے اب میں نے اس پر لکھا ہے کچھ بھی ہو چاہے ہجران ادھر کا جائے جس طرح اس فواتے میں ہے کچھ بھی ہو نسبت خطاب الفیل ثابت تو ہے نا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ ہجران یہ ہجران یہ ذلت ہے کہہ تو رہے ہیں اب سمجھ آ گئی آگے پھر کہتا ہے تقریب تام نہیں کہ دعوی خطا کا تھا ثبوت ہجران کا ہے میں نے کہا اس ہجران کا مبنا خطا اجتہادی ہے لا یقفا المنصف اس وجہ سے تقریب تام ہے تقریب تام ہے لیکن حضرت کے سامنے تو عام ہے اسی وجہ سے تقریب تاہم نظر نہیں آتی میرے دوستو آگے اس کی قابل مواخذہ باتیں تو بہت ہیں میں ایمن سے کہتا ہوں میں بہت کچھ چھوڑ کر وقت کی قلت کے پیش نظر جا رہا ہوں اس نے ایک بات لکھی پیر صاحب نے فرمایا افو تطہیر تو افو تطہیر خطا اشتیادی میں کہاں ہوتی ہے میں نے کہا افو تطہیر بے اعتبار بعض افراد خطا کے ہے اور چونکہ ان کے محض امکان کی بات ہو رہی ہے تو افو تطہیر بھی حد امکان سے متجاوز نہیں ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کے مطالبہ فدق کو خطا اجتہادی ثابت کریں بس اسی پر ڈٹا ہوا ہے پتہ کیا کچھ اور میں نے کہا تاجدار گولڈا بھی ثابت کر چکے ہیں پھر کہتا ہے سوال یہ ہے کہ خطا پر تھی اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے خطا پر تھی اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے بتاؤ میں نے کہا فواتے کے ساتھ تمام کا اتفاق ہے باقی اس کا کلام نہیں ہے کسی اوروں کا دیا ہوا ہے ادھر ادھر سے جو اس کی تاریخ ہے ایک تاریخ تو اس نے چھپا لی جس کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے ہاں جی جس کا حوالہ میں نے رسالے میں دیا اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے اور ایسے بندے کے لیے کہ جو ایک مسکین عالم کی کتابوں کو معاف نہ کرے آئی ڈی سے اپنی تاریخ ہٹا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کرنے میں خوب ماہر ہوتے ہیں حضرت صاحب کے ذوق نظم اور ذوق شعر کو بڑھاتے ہوئے ایک شعر ابض ہے نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یاد کر نہ تم صدمے ہمیں دے دے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسواں ہوتی اور ایسے میرے شعر کا جواب بھی تم نے سر میں دینا ہے ہاں جی بے سر مولوی کی بات میں نہیں سنتا اللہ ہو جل شان ہو ہدایت عطا فرمائے